بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر کام رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں ودا دیا جاتا تھا